خطبہ نمبر تینتالیس آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جب جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی انہوں کو ماویہ کے پاس بھیجنے اور ماویہ کے انکار بیعت کے بعد اصحاب کو اہل شام سے جنگ پر آمادہ کرنا چاہا بسم اللہ الرحمن رحمان رحیم شام و جرین اندہ اخلاق ال شام وی خیر ان ارادو قد لجریر وقتا لا کم کتو اخدو ان وقت میری اہل شام سے جنگ کی تیاری جبکہ جریر وہاں موجود ہیں شام پر تمام دروازے بند کر دینا ہے اور انہیں خیر کے راستے سے روک دینا ہے اگر وہ خیر کا ارادہ بھی کرنا چاہیں میں نے چریر کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے اس کے بعد وہ وہاں یا کسی دھوکے کی بنا پر رکھ سکتے ہیں یا نافرمانی کی بنا پر وَالرَّعْيُ عِنْدِي مَعَ الْأَنَاكِ فَأَرْوِدُو وَلَا أَكْرَهُ لَكُمُ الْإِعْدَادِ وَلَقَدْ ضَرَبْتُ أَنْسَ هَذَا الْأَمْر لَبَّتُ <وَضَّطْنَا> اور دونوں صورتوں میں میری رائے یہی ہے کہ انتظار کیا جائے لہذا ابھی پیش قدمی نہ کرو اور میں منع بھی نہیں کرتا ہوں اگر اندر اندر تیاری کرتے رہو میں نے اس مسئلے پر مکمل غور و فکر کر لیا ہے اور اس کے ظاہر و باطن کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا ہے اب میرے سامنے دو ہی راستے ہیں یا جنگ کروں یا بیانات پیغمبر اسلام کا انکار کر دوں مجھ سے پہلے اس قوم کا ایک حکمران تھا اس نے اسلام میں بدتیں ایجاد کی اور لوگوں کو بولنے کا موقع دیا تو لوگوں نے زبان کھولی پھر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور آخر میں سماج کا ڈھانچہ بدل دیا